زہر یا اثر کی جماعت میں کرات بلند آواز سے کیوں نہیں پڑھی جاتی اومن اس کا جواب دوسرے انداز میں دیا جاتا ہے جو مناسب نہیں کہ صاحب اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ کفار اور مشرقین جو ہے وہ گھروں پہ رہتے تھے اور تلاوت کے اگر آواز آئے وہ بک, بک کرتے تھے وغیرہ وغیرہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان نمازوں کو نبی کریم علیہ سلاۃ السلام نے جہر سے نہیں پڑھا مغرب عشا اور فجر کو حضور علیہ السلام نے جہر سے پڑھا یعنی مغرب کی دو رکتیں عشا کی دو رکتیں اور فجر کی دونوں رکتیں ان کو حضور علیہ السلام نے جہر سے پڑھا اور اس میں اتنا تواتر ہے یعنی یہ اتنی حدیثوں سے ثابت ہے اور اتنے راویوں سے ثابت ہے کہ اس کو دیکھ کر امام اعظم ابو ہنی فردی علا جب قواعد مرتب کیے تو اس میں حنفیوں پر یہ حکم ہے شریعت کا کہ جس میں کرنی ہے تو اس میں کراط واجب ہے اور جس میں کراط نہ کرنی ہے تو اس میں کراط نہ کرنا یعنی بغیر آواز کے پڑھنا واجب ہے اگر امام نے زہر کی نماز قرعت کے ساتھ پڑھا دی تو واجب ترک ہوا اسے سجدے سہو کرنا ہوگا اسی طریقے سے مغرب کی نماز اگر اس نے سر کیا آواز سے اگر اس نے مغرب کی نماز نہیں پڑھائی تو بھی وہ سجدے دے کرے گا تو یہ حضور سے اتنے تباتر کے ساتھ ثابت ہے کہ اس پر واجب کا حکم لگایا گیا تو اب آپ کی سمجھ میں آئی کہ اس کی معقول وجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی ثابت ہے اس لیے ہم اور جب سے گو یا صاحب کرام کے دور سے آج تک اسی پر عمل ہو رہا